Hallelujah. -huh. پران حکیم کا ستائیسواں ہے اور سورۂ طور کا نمبر ہے سلاد وسلام علی سید المبیا ابلبرسین اماباد ابن الشیفان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم و طوری و کتابی مستور فیرقی منشوری ولبئی طلما امور صدق اللہ العظیم علام وسلی وسلم عالانبی محمد ربشرح ال صدری ویسر علی امری واہر القدت یقح قولی من امن عامین یا رب العالمی مکی صورتوں کا مطالعہ جاری ہے سورت طور میں بھی ابتدا میں اللہ تعالی نے کچھ قسمیں کھائی ہیں قیامت کے واقع ہونے کا بیان اللہ کے نیک بندوں کا اور برے لوگوں کا انجام بیان کیا گیا ہے اور مشکین مکہ ان کے شرک کی بھی نفی کی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وطور قسم ہے تور کی یعنی تور پہاڑ کی جس کے نسبت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت موسا مستور اور لکھی ہوئی کتاب کی فی رق منشور کھلے ہوئے اوراق میں مراد چونکہ تور کی قسم کھائی کی تو یہی مراد دی گئی کہ تورات کی قسم کھائی جا رہی ہے اور رق کہتے تھے کہ ہرن کی کھال وہ استعمال کرتے تھے اس کی جھلی کی شکل بنا کر اور اس پر لکھا جاتا تھا اگر طویل عرصے سے کسی تحریر کو محفوظ رکھنا ہو اس کی طرف اشارہ ولبئی تل معمور اور بیت معمور کی قسم بخاری مسلم شریف کی روایت ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا گھر جیسے زمین پر خانہ کعبہ ہے و آسمانوں کے اوپر یہ اللہ سبحان و تعالی کا گھر جس کا روزانہ ستر ہزار فرشتے طواف کرتے ہیں اور جو ایک مرتبہ کر لے بس اس کی باری نہیں آتی اتنے ہیں فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تو بیت معمور یا آسمانوں کے اوپر اللہ کا گھر ستر ہزار فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں وہ سخت المرفوں اور بلند چھت کی قسم مراد آسمان بل بہر اور جوش مارتے سمندر کی قسم یہ قسمیں ان کی اپنی اہمیت یہ قسمیں کھا کر بتایا جا رہا ہے ان اور ربی کا لواقع بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہنے والا ہے ماں لہ مندافع اس سے کوئی ٹالنے والا نہیں یوم تم سما مئر جس دن آسمان بری طرح تھر تھرائے گا جیسے کہ تھر تھرانے کا حق ہے وہ تصویر جبال اور پہاڑ پوری طرح چلنے لگیں گے مراد اڑا دیے جائیں گے اللہ اکبر فوائل یومکدین پر اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے اللہ دین کی خود وہ جو مشغلے میں پڑے ہیں بےحودگیوں بہدی میں کھیل تماشے کر رہے ہیں یوم اللہ ناری جہنم دا جس دن وہ جہنم کی آگ کی طرف دھکے دے کر دھکیلے جائیں گے ہاتھ ہی نار التی کن تم بھی ہاتھ کر جس کو تم جھٹ لاتے تھے افستے تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو دکھائی نہیں دیتا یہ مجرمین کے بارے میں کلام اسلو تم اس میں داخل ہو جاؤ پھر صبر کرو یا صبر نہ کرو سوا کم تمہارے حق میں برابر ہے ان نماز کم تم تم بے تم جو کچھ کرتے تھے تمہیں اس کا ہی بدلہ دیا جائے گا یہ وہ آخری منزل کے جس میں مستقل فکر آخرت کا موضوع آ رہا ہے اب اللہ کے نیک بندوں کا بیان امن متقینتی جنات و نعین بے شک باغات میں ہوں گے نعمتوں والے اور نعمتوں میں ہوں گے و نعین اور نعمتوں میں ہوں گے فاک ہی آتاہم ماں آتا ہم اس کے ساتھ خوشیاں منا رہے ہوں گے جو رب کے ان کے رب نے انہیں عطا کیا ہوگا جہین اور ان کا رب انہیں دوز کے عذاب سے بچا لے گا کہا جائے گا کلو وش ربو ہنی ام بیما تم تم کھاؤ اور پیو خوش گواری کے ساتھ اس کے بدلے میں جو تم عمل کیا کرتے تھے متغین اعلیٰ مصفوفہ تخت تختوں پر سف صف یعنی صفوں کی شکل میں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے محور اور ہم نے ان کی زوجیت میں دے دیا ہوگا بڑی آنکھوں والی ہوروں کو پھر ہوروں کا بیان آیا اور آگے سور رحمان نے بھی ذکر آئے گا وہ ہورے وہ خیموں میں ہوں گی انشاءاللہ جی آگے بیان آئے گا اس کے بعد اگلی آیت کا حوالہ کئی مرتبہ آیا جنتی فیملی کا نقشہ اللہ ہمیں ایسی فیملی, فیملیز اتا فرمائے کیسی یہ جنتی فیملی فرمایا ولدین اور جلو ایمان لائے وہ تباہی تم بھی اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی الحق نہ بھی ان کی اولاد تم ان کے ساتھ ملا دیں گے وما الت نا من عمل من شعیح اور ان کے عمل میں ہم کچھ کمی نہیں کریں گے اللہ اکبر ایمان پر ماں باپ ایمان پر اولاد بھی باقی جگہ ہمارے صالحہ کا ذکر بھی آتا ہے وہ بھی ضروری ایمان کے تقاضوں پر بھی عمل کرنا ضروری یہاں اللہ کی شان کریمی ماں باپ بھی ایمان پر اولاد بھی اگر ایمان پر ہیں, نیک عمل بھی, بھی کرنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ لیکن یہاں مطلب ایمان کا بیان ماں باپ ایمان پر اولاد ایمان پر اس کی اگر فکر ہے اللہ جوڑ دے گا اور عمل میں کمی نہیں کرے گا کیا مطلب جنت میں دراجات بہت سارے کوئی اوپر کو درمیان کو نیچے اللہ نیچے والوں کو لے جا کر سب سے اوپر والے کے ساتھ میں لا دے گا اور فیملی کو ایک جگہ اکٹھا کر دے گا اللہ ایسے ہی گھرانے ایسی فیملیز مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے البتہ اپنے ایمان کی فکر کرنی آج باتیں زبان پر آ رہی آج جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں فتنوں کا دور ہے اور ایمان چھیننے کی کوششیں کی جا رہی دھی سے دور کرنے کی باتیں کی جا رہی اب تو ایمان بچانے کا معاملہ آ گیا ہے اس ایمان کی فکر کرنا اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے یہ ہے وہ گھرانا کہ ایمان پر ہو تو اللہ کل جنت میں بھی جمع فرما دے گا کلب رحم ہر آدمی اپنے آمار کے رہن رکھا ہوا ہے کولیٹرل سیکیورٹی رکھوا کر لون لیتے نا پیسہ واپس کرو لون لے لو پیسہ واپس کرو جو شے رکھوائی تھی وہ واپس لے لو جی ہر آدمی اپنے آمار کے پھنسا ہوا ہے ایمان لے آؤ اس کے تقاضوں پر عمل لے کر آؤ اپنی جان بچا لو جاؤ جنت میں ورنہ ادھر جہنم کی آگ کا فیصلہ ہو جائے گا اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم پھلوں کے ساتھ ان کی مدد کریں گے اور وہ گوشت جو ان کا جی چاہے گا اڑتے پرندے پرندے نظر آ رہے دل چاہ رہے حدیث میں اگلے سامنے روسٹیڈ اگلے لمبے سامنے روسٹیڈ موجود ہوگا اللہ اکبر کبیرا جو جی چاہے گا کا یام اور وہ اس میں جاموں کی چھینا جھپٹی کریں گے چھلک بھی رہے ہوں گے اور ایک دوسرے سے چھین بھی رہے ہوں گے جیسے کہ دوست احباب کے درمیان میں معاملہ اور ان کے گرد پھر خدمت گار لڑکے گویا وہ چھپا کر رکھے گئے موتی ہوں یہ خاص اٹھان ہوگی ان لڑکوں کی موتیوں کی طرح خوبصورت ہوں گے اور وہ ہمیشہ لڑکے رہیں گے ایک اور مقام پر آگے ذکر آئے گا اور خدمت پر مور رہیں گے وہ اکبلا بہ آب علا اور ان میں سے ایک دوسرے کی طرح متوجہ ہوگا اور آپس میں پوچھتے ہوں گے قالو انا کنہ قبل کی اہلینا مشفقین کہیں گے کہ بے شک اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے تھے یہ نقشہ ہے ایمان والوں کا جنت والوں کا دنیا میں ڈرتے ڈرتے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے بچتے بچتے گناہوں سے بچتے بچتے زندگی گزار رہے تھے فمن اللہ علیہ وما قو آداب تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے جہنم کی آ کے عذاب سے بچا لیا اننا کنام قبل نہ دھو بے شک اس سے پہلے اس کو پکارتے تھے ام نحو البرو رحیم شکو اللہ بہت احسان فرمانے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے اب وہ جو مشکی مکہ کے ساتھ کا شاکش جاری تھی اس کا نقشہ ہمارے سامنے آ رہا ہے فضا احمد ربی کا بھی اے نبی علیہ السلام نصیحت کرتے رہیے بے شک آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہیں نہ مجنون جیسے کہ محاد اللہ شکین الزام تراشی کرتے امی اکولو نہ شاعر ال بھی رئیب کیا وہ کہتے کہ شاعر ہے ہم اس کے بارے میں گردش زمانہ کے منتظر ہیں کہ اس کا معاملہ ختم ہو جائے گا محد اللہ ان تربسو اے نبی علیہ السلام آپ فرمائیے کہ تم انتظار کرو فہین معاکم من المتربسین بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں ام تأبرهم احلامهم بہادا ام هم قوم تاغون کیا ان کی عقلیں میں یہی سکھاتی ہیں یا وہ سرکش لوگ ہیں ام یقولون تقولا کیا یہ لوگ کہتے کہ انہوں نے قرآن کو گھڑ لیا ہے بل معاذ یؤمنون بلکہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے <تصفح> فلیات بھی حدیف متنی انکانقین تو چاہیے کہ وہ اس جیسی ایک بات لے آئے اگر وہ سچے ہیں قرآن تمہاری زبان میں پیش کر کے دکھا دو یہ وہ چیلنج جو مستقل آسان ان کے لیے کیا گیا تفصیلات پہلے آ چکی ہیں اس کے بعد بڑا جلالی انداز اور سوالیہ انداز میں ان کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے مشقین کو ام خلی کو مل گئی کیا وہ پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی بنانے والے کے یا خود پیدا کرنے والے ہیں اپنی اوقات نہیں دیکھتے اپنی تخلیق پر غور نہیں کرتے ام خلق اسلم کیا انہوں نے آسمانوں کو زمین کو بنایا ہے نہیں بلکہ یقین نہیں رکھتے ان اور ربی کا ام ہمس ایرون کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں یا وہ داروغے بنے بیٹھے یہ طے کریں گے کس کو نبوت دینی بات کی ان کی اکڑ ہے ام لہم فی کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ سنتے ہیں کہ آسمان میں آتے ہیں کچھ ہی لو مبین تو چاہیے کہ ان کا سننے والا کوئی کھلی دلی لے کر آئے ام لہُ البنا کمول بنون کیا ان کے لیے بیٹیاں اور تو کیا ام بنا تو مل بنون کیا اس اللہ کے لیے بیٹیاں تمہارے لیے بیٹے مضمون کا یہ مرتبہ چکا امدس اجرن فہم اے نبی علیہ السلام کیا ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں کہ جس کے تاوان کے بوجھ سے دبے چلے جا رہے ہیں کوئی پیسہ آپ نے ان سے مانگا کہ جس پر ان کو پریشانی الغیب فہم یکون کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ لکھ لیتے ہیں امون قیدا کیا وہ کسی چال کے چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں کفر هم المکیدون تو جن لوگوں نے چالیں چلی وہی اس, کے اس میں گرفتار ہوں گے ام لہم غیر اللہ کیا ان کے لیے اللہ کے سوا کو معبود ہے سبحان اللہ خون اللہ اس سے پاک ہے جو وہ شر کرتے ہیں يَرَو سَاقِتَ اور اگر وہ آسمان کا ٹکڑا گرتا ہوا بھی دیکھ لے تب بھی یہی کہیں گے یہ تو تہ بتہ جمع ہوا بادل آ گیا نیچے براد ہے کہ مان کر ہی نہیں دینی یہ بات اور حق کو قبول ہی نہیں کر کر دینا ان کی ہر درمی کا مستقل بیان صدر ہوم حتہ یولا کو یوم الدیف ہی نبی علی السلام دیجیے یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں اپنا بے ہوش کر دیے جائیں گے موت کی بہوشی یوم ان, ان کی چالے کچھ بھی ان کے کام نہیں آئیں گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی وہ اندین اور غلام و اعظام دونوں ذالب اور بےشک جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے اس کے علاوہ بھی اذاب ہے وَلَكِنَّا لَا اکثر علم نہیں رکھتے وسبِ لکھت میں عینینا اور اے نبی علیہ السلام اپ اپنے رب کے حکم پر صبر کیجیے بے شک اپ ہماری نگاہوں میں ہیں مراد اللہ ہی اپ کی حفاظت فرمانے والا ہے واسب بحمد ربک حين تقوم اور آپ اپنے رب کی تسبیح کیجیے حمد کے ساتھ جب آپ کھڑے ہوں کھڑے ہونے سے مراد نماز کے لیے کھڑا ہونا ایک مراد کے مجلس سے کھڑے ہوں تو اللہ کا ذکر کیجیے اینڈ سو ان اسی طرح کے مواقع و من اللیل فسبح و ادبار النجوم اور جب رات میں بھی اٹھیں تو اللہ کی تسبیح کیجیے اور ستاروں کے پیٹ پھیرنے کے موقع پر بھی رات کا وہ آخری حصہ اس میں بھی اللہ کا کاجیے اللہ کی تصویر کیجیے اس کے بعد سورت النجم ہے مکی سورتوں کا سلسلہ جاری اس سورت کے آغاز میں معراج کے واقع کا وہ حصہ جو عروج ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ ولی وسلم کا اور رب کائنات سے ملاقات بھی ہے اور اس کی نشانیوں کا مشاہدہ بھی ہے اور جبریل امین سے ملاقات بھی ہے یہ مباحث مختصر اس مقام پر آئے ہیں مزید بنا اللہ کی توحید کے دلائل کا بیان ہے اور مشکین کے شرک کا رد بھی کیا گیا ہے یہ سور نجم ہے اس کے آخر میں آیت سجدہ بھی آئے گی یہ پہلی صورت ہے نزول کی ترتیب میں پہلی صورت ہے جس میں آیت سجدہ آئی تھی نی فسٹ ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا ہوا ستارے کی قسم جبکہ وہ غائب ہونے لگے خاصے اس میں مباحث اہلین نے بیان فرمائے یہ ستاروں کا مان پرنا, ڈوب جانا اس کے بعد صبح کی روشنی وہ نمودار ہوتی ہے تو اب وہ تاریکیاں دور ہوں گی اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے اور نورے ہدایت لے کر آپ تشریف لائے علیہ السلام ما ولن وما ہوا تمہارے ساتھی یعنی نبی اکرم علیہ السلام نہ وہ راستہ بھولے ہیں نہ راستے سے ہٹے ہیں وہ اللہ کے پیغمبر ہے جیسے ستارے کا معاملہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے کہ اس کی حرکت اس کی موومنٹ فکس ہے اسی طرح محمد مصطفیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ورسول صحیح رہا وہ اپنی خواہش سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے ان هوا وہ تو وہی کچھ ہے جو ان پر وہی کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے قرآن کے علاوہ بھی حضور کو وہی عطا ہوئی اور آپ کی زبان مبارک سے حق ہی جاری ہوا باص صحابہ حضور کی مبارک کو لکھتے کبھی کسی ایک ساتھ صحابی سے فرمایا بلکہ کہا بھائی تم ہر بات کو لکھتے ہو حضور کبھی غصے میں ہوں کبھی کسی اور کیفیت میں ہوں حضور کو پتا چلا صلی اللہ علیہ وسلم آب فرمایا لکھو اللہ کی قسم اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا تو قرآن کے علاوہ بھی حضور علیہ السلام کو وحی عطا ہوئی وہ جو فرماتے اپنی خواہش سے نہیں بلکہ وہ وہی کچھ ہے جو ان پر وحی کیا جاتا ہے اللہ شدید القوا ان کو سکھایا سق بہت قوت والے نے ایک مراد دی گئی ہے جبریل امین علیہ السلام ذو طاقت والا مراد جبریل امین علیہ السلام فس پھر اس نے ارادہ کیا حضور علیہ السلام کے سامنے اپنی اصل شکل میں آئے ہیں جبریل علیہ السلام وہ ابل او اور وہ سب سے بلند کے پر رونق افروز تھے جبریل مدنا فتح اللہ پھر وہ نزدیک ہوئے پھر اور نزدیک ہوئے فقان سین او ادنا اور وہ دو کمانوں کمان کے دو کناروں کے فاصلے برابر رہ گئے یا اس سے بھی کم یہ عرب محاورے میں انتہائی قرب کا بیان ہے فَأوحا الٰ بس اللہ نے جو چاہا اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ماں کا زبل وہ آدو آپ جو کچھ آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی اف تمارو کیا جو انہوں نے لوگوں تم اس بارے میں جھگڑتے ہو خرا اور یقیناً انہوں نے ان کو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا بخاری شریف کی روایت پہلے بھی پیش کی گئی حضور نے کم از کم دو مرتبہ جبریل امین کو ان کی اصل شکل میں دیکھا وہ پورے آسمان کے افق پر چھائے ہوئے تھے اور ان کے کتنے پر ہیں چھ سو پر ہیں لیکن یہ خاص ایک موقع ان نصرت المنتہا سدرت المنتہا کے نزدیک دیکھا ایک رائے یہ چھٹے آسمان سے معاملہ شروع ہونا اور ساتویں آسمان پر ختم ہونا یہاں کا مقام بیان ہوا ہے وَعِنْدَهَا جَنَّتُ الْمَأْوَىٰ اس کے نزدیکی جَنَّتُ الْمَأْوَىٰ کا معاملہ ہے وہی فرشتوں کا رکھنے کا معاملہ اور اس سے آگے فرشتوں کی جریسڈکشن بھی ختم ہو جاتی ہے اور وہ وقت آئے کہ جبرید علیہ السلام نے میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری لیمٹ تو ہو گئی اینڈ اس سے آگے میں بڑھا تو میرے بھی جل جائیں گے پر جبرائیل کا عروج وہاں مکمل محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا عروج وہاں سے آگے بڑھا اور پب العالمی سے ملاقات محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دراطم یا شا جبکہ سدرا پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا خاص بات اللہ تعالی کی ذات بابرکات کی تجلیات کا ظہور ہو رہا ہے اور اللہ اللہ ہے رس اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہو مشاہدہ ما زاغ البصر وما نہ آنکھ نے دیکھنے میں کچھ کمی کی نہ وہ حد سے بڑھے بھرپور مشاہدہ کیا لقت اور عام ان آیات رب کو براب یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مشکی مکہ سے کلام اور ان کی شرکی نفی کا تذکرہ ہے افراد کیا تم نے دیکھا لات اور عزا کو ومنات تیسری منات کو یہ مونس نام اپنی دیو دیو دیویوں کے انہوں نے رکھے ہوئے اس کا بیان اللہ کو مل زکر انسا کیا تمہارے لیے مرد ہیں اور اللہ کے لیے عورتیں یعنی بیٹیاں تل کا ایدن قسمت بے شک یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے ان ہیا اللہ اسما تم ہا تم آبا یہ تو کچھ نام ہے جو تم نے تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں ماں انصر اللہ من سلطان اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی تحول یہ تو پیروی نہیں کرتے مگر صرف گمان کی اور خواہش نفس کی ولاق جا امرحد اور یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت پہنچ گئی مراد یہ کہ مشقین پھر بھی مان کر نہیں دیتے ما کہ انسان کو سب کچھ مل جاتا ہے جس کی وہ تمنا کرے تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا اختیار کل اللہ کے پاس ہے فللہ بس اللہ ہی کے اختیار میں ہے کل معاملہ آخرت اور دنیا کا اور آسمانوں میں کتنی فرشتے ہیں کہ ان کی شفاعت کچھ نفع نہیں دیتی مگر اس کے بعد کہ جس کے لیے اللہ اجازت دے اور پسند بھی فرمائے اِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤمنونَ <بِالآخرة> بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یوسمونت المفا وہ یقیناً فریشوں کے نام عورتوں جیسے رکھتے ہیں اور اللہ اللہ کی بیٹے ہیں انہوں نے قرار دیا وما بھی من علم اور اس کا کوئی علم نہیں ہے اِن إِلَّا <الغن> وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں وَإِنَّ لَا مِنَ الْحَقِّ <الشَّيْعَات> اور گمان کا معاملہ یقین کے مقابلے میں کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے فاعد عن من تولى عن ذكرنا ولم يريد الا الحياه الدنيا بس اے نبی علیہ السلام ابو سے ایراد کیجئے جو ہماری یاد سے رخ پھیر گیا اور وہ دنیا کی زندگی کے سزا کچھ بھی نہیں چاہتا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے ذالک مبلغو من العلم یہ ان کے ان کے راستے کی حد ہے کہ دنیا ہی کے بندے غلام بنے بیٹھے ہیں نوربا کا ہوا بے شک آپ کا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے گمراہ ہوا وہ ہوا نہیں تنا اور اللہ اسے خوب جانتا جس نے ہدایت پائی ولی اللہ ہی ماف اسلام آبادی واف اللہ اور اللہ ہی کے لئے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے لیا جز اللہ تاکہ جن لوگوں نے برائی کی اللہ انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے بیا احسن حسن جن لوگوں نے عمدہ عمل کی ان کو عمدہ اور اچھا بدلہ عطا کرے الدین یج تنیبونا قبا وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں ولفواہشہ اور بےحیائی کی باتوں سے بچتے ہیں الم سوائے چھوٹی کوئی برائیوں کے یہ موضوع شورہ میں بھی آیا زیادہ حساس ہمیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں ہونا چاہیے یہ بات بھی پہلے آ چکی ہر وہ برا عمل جس پر اللہ نے لانت کی ہو یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے لانت کی ہو یا دنیا یا آخرت میں اس کی کوئی سزا قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہو وہ کبیرہ گناہ ہے تو بڑی بڑی برائیوں سے بچتے رہو گے چھوٹی برائیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا یہ موضوع سورہ نسرا میں بھی آیا تھا ان مربا کا ماضی المغفرہ بے شک تمہارا رب بہت وسعت والا مغفرت والا ہے ان نبا کا واسیع بے شک تمہارا رب بہت مغفرت والا ہے وَا عَلَمُ بِكُمْ اِذْ مِنَ <الْأَرْض> وہ تمہیں خوب جانتا جب اس نے پیدا کیا وَإِذْ أَمْ تُمْ فِي بُتونِ اور جب کہ تم اپنی ماؤں کے بطن میں بچے کی صورت میں تھے اللہ خوب تمہیں جانتا ہے فلاں انفسکم اپنے آپ کی پاکیزگیاں بیان نہ کرو اپنے آپ کو پاکیزہ نہ سمجھو ہوا اعلیٰ اللہ خوب جانتا ہے کس نے تخوا کی رویش اختیار کی ارے پاکیزگی بھی عطا ہوگی تو اس کے حکم سے اور عطا ہو رہی تو اس کا شکر کرو مگر اپنے منہ میاں مٹھو بننا اپنی عبادت اپنا علم اس کا چرچا کرنا دھوس جمانا اپنے آپ کو پاک صاحب بیان کرنا اللہ اس فطرے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے وہ خوب جانتا ہے کہ کس نے تخوا کی رویش اختیار کی تولا اس کو دیکھا جس نے روگردانی کی قلینا وآقدا تھوڑا مال دیا پھر بند کر لیا علم الغیب کہ اس کے پاس علم غیب ہے کہ وہ دیکھ رہا ہو ایک ہے کہ ولید بن مغیرہ کا ذکر ہے کچھ قریب آیا لیکن سرداران قریش کے سمجھانے کے نتیجے میں پیچھے ہٹ گیا یہ رویہ کسی بھی معاشرے میں ہو سکتا ہے کہ کسی کو سمجھ آئے مگر برے دوست اس کو گمراہ کرنے کے چکر میں اس کو دور کر دیں سے اللہ تعالی گمراہی پھیلانے والوں سے برے دوستوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے عنده علم الغیب فهو یرا تو کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے املم ينبأ بما فی صحف موسی کیوں خبر نہیں دی کیا اسے خبر نہیں دی گئی کہ جو موسی علیہ السلام کے صحیفوں میں ہیں وہی ابراہیم الذی وفى اور ابراہیم علیہ السلام کے جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا کیا موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کیا ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم فرمایا اللہ تاز کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ولید بن مغیرہ کو اس کے سردار دوستوں نے کہا کہ چل تیرے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے تو محمد کی بات نہ ماننا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کے چکر میں نکل گیا یہی سورہ انکبوت کے پہلے رکو میں تھا بڑے چھوٹوں کو کیسے سمجھاتے تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے نہ ہر رسول کی تعلیم میں ہے موسا علیہ السلام کی تعلیم میں ہے ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم میں ہے اور چھ مرتبہ یہ بات قرآن میں آئی ہے اللہ تزرت کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وہ اللہ سلیل انسان اللہ ماسا اور کسی انسان کے لیے اور وہ اللہ سان علامہ اور انسان کے لیے اتنا ہی ہے جس قدر اس نے کوشش کی اصلن کوشش آخرت کے تعلق سے بیان ہو رہی ہے اگے فرمایا وان السعی سوف یراں قریب اس کی کوشش دیکھی جائے گی دنیا تو چاہت پر بھی مل جاتی ہے آخرت ہے کہ ایمان اور اس کے ساتھ نیک عمل کی محنت لے کر आओगे तो तुम्हारी کوشش وہ کامیاب قرار دی جائے گی اور وہ دیکھی بھی جائے گی ثم یجزاہل جزاء الاوفا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا وان الی ربک المنتہا اور بیشک آپ کے رب کی طرف ہی انتہا یعنی لوٹنے کا معاملہ ہے وہ انک و ابکا اور بے شک وہی اللہ ہنساتا ہے اور ہلاتا ہے وہ انہوں ہوا امات و آخر بے شک وہی مارتا ہے اور وہی زندگی دیتا ہے وہ انہوں خلق زکر وہ بے شک اللہ وہی ہے اور بے شک وہ اللہ ہی جس نے جوڑے بنائے مرد اور عورت کے من نطفت ان اذا تمنا ایک نطفے سے جبکہ وہ ٹپکایا جاتا ہے وہ ان علی نش الخرا اور یہ کہ اسی اللہ کے ذمے ہے دوبارہ جی اٹھانا یعنی دوبارہ زندگی دینا وہ انا و اقونا اور بے شک اللہ ہی نے غنی کیا اور اسی نے تنگ دست کیا یہ ساری متضاد یہ اختیار اللہ کا ہے کسی کو مرد بنانا کسی کو عورت کسی کو ہنسانا کسی کو رولانا کسی کو غریب کسی کو امیر کل اختیار اللہ کا وہ ان نہ ہوا رب و بے شک وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیرا ستارے کا رب ہے یہ بڑا ستارہ اس کی پوجہ بار ستارہ برس کرتے دیکھا نہیں یہ بھی اللہ ہی کے حکم سے نکلتا ہے یا تمہیں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے اس کا اختیار بھی اللہ کے پاس وہ انگ انیل اولا بے شک اسی اللہ نے پہلے آد کو قدیم آد کو ہلا کیا وہ سمود فما ابقور قوم سمود کو کہ باقی نہیں چھوڑا ان کو آد آدے اولا کہلاتے ہیں کیونکہ سمود کو عادستانی ثانی بھی کہا جاتا ہے اس لیے آد کو عاد اولا کہا گیا وہ سمود فما ابقور اور سمود کے اس کو باقی نہ چھوڑا قوم من قبل اور قومی نو کو اس نے قبل ہلاک کیا ان نمکان بے شکو بڑے زالے بہت سرکش تھے بلم تفیق اور قوم لو کی الٹنے والی بستیوں کو دے مارا فغش ما شاہ تو اس کو ڈھانپ لیا جس نے کہ ڈھانپ لیا پتھروں کی بارش نے اس قوم کو دھاپ کر برباد کر دیا فَبِئَيَّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَا پَسُمْ پس رب کے کس کی سعمت میں شکر ہوگی هَادَا نَذِيرُ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى یہ پہلے درانے والوں میں صرف درانے والے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عزیفتِ العازفہ قریب آنے والی قیامت قریب گئی۔ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ کَاشِفَا اللہ کے سوا کوئی اس کو ظاہر کرنے نہیں۔ افم ان ہاد الحدیت تو کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اس قیامت کے بارے میں حیرت ہوتی ہے تمہیں ملا تب کون اور تم ہستے ہو اور تم روتے نہیں ہو حضور نے فرمایا علیہ السلام جو کچھ میں جانتا ہوں اللہ کی قسم اگر تم لوگ جان لو تم بہت کم ہسو گے اور بہت زیادہ رو گے یہاں قرآن کا انداز دیکھیے وہ تکون ولا اب کون اور تم ہنستے اور روتے نہیں ہو وہ تم سام اور تم غافل بنے بیٹھے ہو پس جو دو لاہ و اللہ کو سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو آیت سجدہ ہے سجدہ سجداد کیجئے گا جی یہ آیت سجدہ جیسے کہ کیا گیا تھا نزول کی ترتیب میں پہلی مرتبہ ایسی آیت آئی تھی اور حضور علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے قریب اس کی تلاوت فرمائی حضور بھی سجدے میں بعض صحابہ ہوں گے وہ بھی سجدے میں سارے مشرق سجدے میں چلے گئے بے اختیار صرف ایک تھا امیہ بن خلف اس نے مٹی اٹھا کر ماتھے پہ مل لی زمین پر اس سے سجدہ ٹکا کر نہیں کیا پیشانی کو عجیب کیفیت ہوئی تھی یہ پہلی آئے تھی نزول کی ترتیب میں جو آئے سجدہ آئی تھی ایک اور صورت پڑ رہے القمر مکی صورت ہے اور اس میں بشارت اور انذار دونوں کا پہلو پشتی قوموں کے حالات مختصراً بیان کیے گئے اور مشہور ایک عائد ولاقری سرن القرآن فہل میں مدکر وہ بھی صورت میں چار مرتبہ آئی ہیں اسم اللہ الرحمن الرحیم ایک قطور آتمن القمر قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا دو ٹکڑے یہ حضور کا موضاء صلی اللہ علیہ وسلم مشکین تقاض مطالبے کرتے تھے اللہ کے حکم سے حضور نبی اکرم علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تاریخی دلائل میں بات موجود بھی ہے اور مالابار انڈیا کا مہاراجا تھا اس, نے بھی اس وقت نگاہ جیسے ہر ایک آدمی تو ہر وقت چاند کو نہیں دیکھتا لیکن اس نے کو نگاہ ڈال رکھی جس کو نظر آیا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے یہ بھی تاریخی روایات کا حصہ تصویر تفسیر عثمانی میں بھی اس کا ذکر آج اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علام کی انگلی کا اشارہ ہوا اللہ کے حکم سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا قیامت آئی گی یہ سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے سورہ قیامہ میں پڑیں گے اور نظام تلپٹ پٹ ہو جائے گا آئے تو اور یقول سے شیر مستمیر اور وہ کوئی نشانی دیکھتے تو منہ پھیر لیتے اور کہتے ہیں کہ تو جادو ہے جو ہمیشہ سے چلا آیا ہے معاذ اللہ وہی بات کہ دیکھنا نشانیاں سامنے پھر بھی انکار كُلُّ مستقر اور ان لوگوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی اور ہر کام کے, ایک وقت مقرر ہے اور یقیناً ان کے پاس آ گئی وہ خبریں جن میں عبرت ہے حکمتم بالغا حکمت بالغا یعنی کامل دانش مندی کی باتیں فما توغن نظر تو ڈرانے والے رسولوں نے کو فائدہ نہ دیا مراد لوگ ہر دھرمی پر اڑے رہے عبرت حاصل نہیں کی فتول اللہ بس اے نبی آپ ان سے ایرا کیجئے منہ پھیر لیجئے یوم جس دن بلائے, بلائے گا ایک بلانے والا مراد فرشتہ ایک ناگوار بات کی طرف خوشار ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی یا خرجون ملن اجداسی وہ قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا کے وہ بکھری ہوئی ہوں محت عین الدا وہ بوکارنے والے کی طرف لپکتے ہوں گے یقول الكافرون هذا يوم عصير کافر کہیں گے یہ بڑا سخت دن ہے۔ اس صورت میں بھی جو قران کی اپنی موسیقیت ہے وہ دیवाइन म्यूजिक कही है उसको پاکیزہ والی بات وہ بھی بڑی نمایاں ہے اس قران کے اس صورت کے کلوزنگ کو اگر اپ دیکھیں تو كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا تو انہوں نے ہمارے ایک بندے کو جھٹلا ڈالا وہ قول مجنون وَسْدُجِنُ اور انہوں نے کہا کہ یہ تو دیوانہ ہے اور اس کو تو ڈرایا دھمکایا گیا ہے معاد اللہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے اس کے ساتھ برا سلو کر ڈالا معاد اللہ فتح مغلوب ان فن انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب بے شک میں تو مغلوب ہوں بس تو برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے وفد جرنل اردو اور زمین سے چشمے جاری کر دیے فل تقل ماں اعلیٰ امرین قدق بس زمین اور آسمان کا پانی اس کام پر مل گیا جو اللہ کے علم کے مطابق مقرر ہو چکا تھا یعنی قوم نو کی تباہی کا فیصلہ وہ ہم اللہ علیہ اللہ اور ہم نے انہیں تختوں اور کیلو والی کشتی پر سوار کیا تجریب آعیونینا وہ چلتی تھی ہماری لگاہوں کے سامنے جزاء لمن کان کفر اس کے بدلے کے لیے جس ہمارے رسول کی ناقدری کی گئی تھی یہ اللہ نے انتقام لی اس قوم سے وَلَقَ تَرَقْنَاهَا آیَتًا میں مِمُدْدَقِير اور یقیناً ہم نے اس کو ایک نشانی کے طور پر رہنے دیا تو کوئی ہے جو نصیت حاصل کرے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَ بس دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا و لقد یسر قرآن فہل میں <مِمُدَّكِر> اور یقیناً ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا ہو یہ آیت نمبر سترہ ہے پھر آیت نمبر بتیس معاف کیجئے گا پھر آیت نمبر بائیس پھر آیت نمبر بتیس اور پھر, پھر آیت نمبر چالیس میں یہ آیت دوہرائی گئی ہے آیت نمبر 40 برائیں گے تو تھوڑی سی وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ مزید اگلی قوموں کا بیان کذب اد عاد فکیف کان عذابی ونذر. قوم عاد نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا دیکھو دیکھ لو انا ارسلنا علیہم ریحا سرسرا فی یوم نحسم نستمر بیشک ہم نے ایک خیر خالے دن میں ان پر تم اور تیز ہوا بھیجی جو چلتی ہی چلی گئی زوردار رنگی تن سکلی منقیر وہ لوگوں کو اکھاڑ پھینکتی تھی گویا کہ وہ جڑ سے اکھڑی ہوئی کھجور کے تنے ہیں بکھرے پڑے تھے پڑے تھے لاشے فقی فقان بس کیسا ہوا میرا آدابین اور جو نصیحت حاصل کرنے والا قومی سمود نے ڈرانے والے رسولوں کو جھٹ لایا فقول واحد بس ان لوگوں نے کہا کیا کہ ہم اپنے میں سے ایک انسان کی پیروی کریں امنا اد الفی وسورت میں ہم گمراہی اور دیوانگی کی حالت میں ہوں گے معاذ اللہ اعلقیہ ذکر علیہ من بینینا کیا ہم میں سے اس پر وہی نازل کی گئی ہیں بل بلکہ یہ تو بڑا جھوٹا خود پسند ہے معاذ اللہ سیعلمون غدم من الكذاب الاشر جل ہی وہ کل جان لیں گے کون بڑا جھوٹا خود پسند ہے اِنَّا مُرْسِلُ النَّا قَتِ فِتْنَةً لَهُمْ بے شک ہم بھیجنے والے ہیں اُوٹنی ان لوگوں کی آزمائش کے لیے فارتقبهم واستبر تو اے صالی تم انتظار کرو صبر کرو ونبئهم ان الماء قسمتم بينهم اور انہیں خبر دے دو کہ پانی ان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے تفصیلات آ چکی ہیں پہلے کل الشرب محتضر ہر ایک کو پینے کے موقع پر حاضر ہونا ہے فنادوا صاحبهم فتعاطف عقر تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا تو اسے دست درازی کی اور اس اونٹنی کو ہلا کر ڈالا پکئی پکانا آزادی ونودور پھر دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا انا اور علیہم اللہ واحدہ بے شک ہم نے ان پر ایک ہی چنگاڑ یعنی زور دار چیخ آواز بھیجی فکانک حشیم المحتذر بس وہ ہو گئے باڑ لگانے والے کی سوکھی روندی ہوئی باڑ کی طرح نیچورا چورا چورا ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر اور یقینا ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ نصیحت حاصل کرنے والا ہو کذبت قوم لوط من النذر لوط علیہ السلام کے قوم نے رسولوں کو جھٹلایا یہ نقطہ پہلے کئی مرتبہ آ چکا ایک رسول کو تو جھٹلایا ہے تو ایک رسول کی دعوت وہی ہے جو تمام رسولوں کی دعوت ہے تو ایک کو جھٹلانا سب کو جھٹلانے کے کے متراد امنا علیم ہاسبن اللہ بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی آندھی بھیجی سوائے لوت علیہ السلام کے گھر والوں کے نہ جینا نعمت من عندنا ہم نے اپنی طرف سے فضل اور نعمت فرما کر صبح سویرے انہیں بچا لیا کزالی کا نجر شکر اسی طرح بدلا دیتے اس کو جو شکر ادا کرے ولقت فتح مارو بندو در اور یقینا لوت علیہ السلام نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تو وہ ڈرانے کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے شکوک و میں شبتلا ہو گئے ولق ارآب امفی فتح اور یقیناً انہوں نے لوت علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو برے ارادے سے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں وہ جو فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے فضوکو عذابی منوظور پس میرے آداب اور میرے ڈرانے کا مزہ چکھو بک رتن آداب مستقر اور یقیناً صبح سویرے ان پرانے پر کے مزے کو چکھو ویسر مبدکر اور یقیناً ہم نے قرآن کریم کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے یہ چوتھی مرتبہ آیت اس ایک ہی الفاظ میں چار مرتبہ اس کو دہرایا گیا اس کا ایک سادہ کیا ہے قرآن حکیم نصیحت کے لیے آسان بندوں کے لیے ہدایت کا بنیادی سامان بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن میں ہے بندہ یہ سوچے کہ میں کون ہوں مجھے کس نے بنایا کیوں بنایا یہ دنیا کیا یہ کائنات کیا ڈیسٹینیشن کیا ہے یہ بنیادی مسائل ہدایت حاصل ہو جانے کے حوالے سے اس تعلق سے قرآن بہت آسان کتاب ہے پھر سور قمر میں بیان کیا اور سارا واقعات پچھلی قوموں کے واقعات ان واقعات سے نصیحت حاصل کرنا بہت ہی آسان ہے یہ ہے اس قرآن کا آسان ہونا البتہ یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بس جو چاہے اس پہ تباہ آزمائی شروع کرتے ترجمہ اٹھا کر آج بڑے بڑے اسکالرس بنے ہوئے دانشور بنے ہوئے اور ایک سے بڑھ کر ایک ہے ایسا بھی نہیں ہے بھائی اقبال کے کلام پر ہر ایک کو بات نہیں کرنے دیتے اور اقبال کے کلام پر آج جرمنی میں پی ایچ ڈی ہو رہا ہے اردو میں جرمنی میں پی ایچ ڈی ہو رہا ہے اقبال پر آجی اقبال کے کلام کے یہ آسپیکٹس نمایاں ہو رہے ہیں یہ ہڈن وزڈم نمایاں ہو رہے اقبال کو آنے اللہ کا ایک ادنا بندہ ہے تو اللہ کا کلام اس کی ڈیپت اس کے پلس آف وزڈم اور اس سے اس کے نئے نئے آسپیکٹس یہ وہ قرآن کا دوسرا پہلو ہے پھر اس سے مسائل کا اخذ کرنا فقہی مسائل کا اخذ کرنا انفر کرنا نئے مسائل آئے اس کے لیے شریعت کا حکم تلاش کرنا یہ جیسے عام آدمی کا کام تو نہیں ہے نا بے کام طالب علم کا وہ پھر اس اشتہادی بصیرت رکھنے والے علماء کا کام ہوگا یہ اجہاز سے قرآن حکیم کا سادہ ہدایت بنیادی ہدایت بنیادی معاملات آسان ترین کتاب ڈیپتھ کے اندر جاؤ علم و حکمت کے موتی تلاش کر دے دنیا ختم ہو جائے گی اس کا عجائبہ اس کے علم و حکمت کے موتی کبھی ختم نہیں ہوں گے یہ فرق اگر کر لیا جائے کلیریٹی رہے گی ہمیں بھی پتا کہ ہم کس ایسپیکٹس پہ یہ جو دورے درجے قرآن ہے ہم بھی ذکر کرتے ہیں قرآن کا سادہ بیان ہے قرآن کا بنیادی پیغام ہے ہاں فکری مسائل علما سے سیکھیے علم و حکمت کے موتی تلاش کرنے تفاصر کا بار بار حوالہ دے رہے ہیں بار بار حوالہ دے رہے ہیں پھر اللہ توفیق آگے باقاعدہ دین بھی سیکھے ان اللہ تعالیٰ وہ ایک بڑا میدان ہے یہ کام آسان ہے نصیحت کے اعتبار سے اس پر مزید کلام مفتی شفیع صاحب نے بھی کیا رحمت اللہ علیہ مارف القرآن تفسیر میں مولانا مودودی نے بھی کیا رحمۃ اللہ علیہ تفہیم القرآن ان کی تفسیر میں اور استاد معتم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تعارف قرآن کے لیکچرس میں اور دیگر مقامات پر تذکر اور تدبر کا فرق بتاتے ہوئے یہ کلیئر کیا ہے کہ ایک آسپیکٹ بہت آسان ہے قرآن کا جو یہ بیان ہو رہا ہے اور ایک بڑا گہرا وہ والا کام اس محنت کرو تو دو چار حکمت کی موتی بھی مل جائیں گے ہر ایک کو اپنی جن کا اندازہ اجازت دیجیے گا اوقات کا پتہ ہونا چاہیے کہ who am I گڈمٹ کریں گے تو گڑبڑ اپنے لیے بھی کریں گے دوسروں کے لیے بھی کریں گے اب گڈمٹ کیا ہو جاتا ہے کوئی بھی قرآن کو نہ پڑے قرآن کھولو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے استفر اللہ بھائی ترجمے سے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے انہ راجعون یہ علماء کرام نے ترجمہ کس کے لیے کیے گمراہ کرنے کے لیے کی, کی. استفر اللہ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا کیا بفتی شفیع صاحب نے جو قرآن کا ترجمہ تفصیل لکھی کہے کے لیے لکھی عام آدمیوں کے لیے میرے اور آپ کے لیے لکھی ایک نام لیا ایسے کئی ہمارے علما نے ترجمہ کہے کے لیے کیا علماء کے لئے تھوڑی کی تھوڑی کہ عوام الناس کے کی لیے کیا اب کوئی کہ جی قرآن نہ کھولو گمراہ ہو جاؤ گے غلط بات ہے کہ نہیں یہ بھی غلط بات ہے جتنا یہ غلط ہے کہ میں اپنی اوقات سے باہر نکل کر اپنے آپ کو مستحد سمجھ کر قرآن کے بارے میں جو چاہے رائے دینا شروع کر دوں جتنا یہ غلط ہے اور غلط ہے اتنا یہ بھی غلط ہے کہ مسلمانوں کو عام مسلمانوں کو قرآن کی طرف آنے سے روک دیا جائے یہ دونوں انتہائیں ہیں یہ دونوں انتہائی ہیں اعتدال کی بات کیا ایک تصور کا پہلو وہ آسان اور ایک تدبر کا پہلو وہ گہرا اس کی اپنی کچھ پری ہیں تقاضے ہیں وہ کرے پورا اور ایک عوام ناس کی سطح پر قرآن کی بنیادی ہدایت اس کو پڑھنے دیں سمجھنے دیں آنے دیں بندہ طرف کے ساتھ آئے گا اللہ گمراہ کرے گا اس کو ہاں کوئی ٹیڑھ لے کر آئے گا تو ٹیڑھ لے کر گڑبڑ ہوگی تو یاد آگے مثال گڑبڑی ہوگی لیکن جو ہدایت کے ساتھ آئے گا طلب کے ساتھ آئے گا مانگتا رہے گا اللہ سے اللہ ان اس کو ہدایت عطا کرے گا فراؤن نظر اور یقینا فراون والوں کے پاس رسول آئے کرتی نا کلیہ ان لوگوں نے جھٹلایا تمام ہی تمام نشانیوں کو فاخذی مقتدیر تو ہم نے پکڑ لیا ایک غالب اور صاحب قدرت کی پکڑ کی صورت میں یعنی فرون غرق کیے گئے یہ قوموں کا بیان مکمل اکفار مکہ سے کلام اکار کیا تمہارے کافر ان سے بہتر ہیں جو پچھلے تھے جو برباد کر دیے گئے یا تمہارے لیے کوئی کتابوں میں صحیفوں میں معافی نامہ لکھا ہوا ہے تم چٹھی لے کر آئے ہوئے ہو کہ تم کفر کرو گے تو تم اللہ کی پکڑ میں مبتلا نہیں کیے جاؤ گے یہ مشکیل مکہ سے کلام ام یقور کیا وہ کہتے کہ ہم ایک جماعت ہیں بدلہ لے کر رہیں گے اللہ کا تفسرا سیح الذمل جمع و یبلون الدبر ان قریب جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے بل سناۃ موعدهم والساعه ادهاب امر بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے اور قیامت کی گھڑی بہت سخت اور بہت تلخ ہوگی یہ صورت مکمل ہو رہی تراویہ ادا کریں گے چار انشاءاللہ سعت ادہ اور قیامت کی گھڑی بہت سخت بڑی تلخ ہوگی اِنَّ ضلال بے مجرم گمراہی اور جہالت میں ہیں النار جس دن وہ اپنے منہوں کے بل جہنم میں گھسیٹے جائیں گے سفر کہا جائے گا چکھو آگ سے جلنے کا مزہ استغفر اللہ کل شی ان خلق نہ ہو قدر بے شک ہم نے ہر شے کو ایک مقررہ اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے اعتدال اور تناسب رقت وما امرنا اللہ واحد القلم اور ہمارا حکم تو بس ایک اشارہ ہی ہوتا ہے جیسے کہ آنکھ کا جھپکنا ولقت حلق نہ اشیا فہل میں مدکر اور یقیناً ہم ہلاک کر چکے ہیں تم جیسوں کو تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا ہو وہ کل شیئن فعل اور ہر بات جو انہوں نے کی ہے وہ صحیفوں میں موجود ہے مراد ہے کہ لوگوں کے کرتوت ماضی کے وہ بھی موجود اور اسی طریقے پر ماضی کے لوگوں کا انجام کیا ہوا وہ بھی صحیفوں میں کتابوں میں موجود ہے غور کرو عبرت حاصل کرو وہ کلیرم مستقر اور ہر چھوٹی بڑی بات وہ لکھی ہوئی ہے سب کچھ اللہ کے ہر ہاں ریکارڈ پر ہے ان المقین بے شک متقی باغات اور نہرو میں ہوں گے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر صاحب قدرت بادشاہ اللہ کے نزدیک سچائی کے مقام میں ہوں گے اللہ انسنت الفردوس اے اللہ ہم تص سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں